تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد رونا ڈبلو ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام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 مض کردا کم نہ صدق اللہ آج کے درس کا آغاز ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر 158 سے کر رہے ہیں ذکر حج ہی کا ہو رہا ہے فرمایا کہ نہیں سال علی کم جنا ہوں ان تب تلم کم تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم اپنے رب کے ہاں سے فضل تلاش کرو زمانہ جہلیت میں حج کے دنوں میں عکاس مجنا اور ظلم مجاز کے نام سے بازار لگا کرتے تھے خوب دھوم دھڑکے کے ساتھ ان بازاروں میں ہر طرح کی بیہودگیاں بھی ہوتی تھیں گانا بجانا بھی ہوتا تھا فضول قسم کی, کی شعر و شاعری بھی ہوتی تھی آبا اجداد کے مفاخر بھی بیان کی راتے تھے جب اسلام نے حج میں بہودہ کاموں سے اور فضول قسم کی رسموں سے منع کیا تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اسلام نے مطلقاً تجارت کو بھی حرام کر دیا ہے جیسے حج کے دنوں میں دوسری بہودہ رسمیں ہلّا گلا دھوم دھڑکا یہ جائز نہیں تو شاید تجارت بھی جائز نہیں اس پر فرمایا گیا کہ لئی سا علی کم جنا ہوں ان تب تب بھی کم تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے ہاتھ سے فضل تلاش کرو حج کے روحانی اور ایمانی فوائد اپنی جگہ لیکن حج سے مالی تجارتی اور سیاسی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت پوری امت پر جو ایک جمود سکوت اور مردنی سی تاریخ ہے اس کی وجہ سے حج سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے اصل مدار نیت پر ہے صرف حج ہی میں نہیں بلکہ ہر عبادت میں نیت کا بنیادی کردار ہے اگر اصل مقصد تو حج تھا اور ضمن تجارت بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں اور اگر اصل مقصد تجارت ہی تھا خرید و فروخت ہی اور ضمن حج بھی کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جو اسے حاصل ہوگا جو حج کو مقصود بنا کر سفر کرے گا اور اس کے لیے یہ ساری مشقت برداشت کرے گا حج اگرچہ عبادت ہے لیکن اس موقع پر اگر عالم اسلام کے حکمران جمع ہو کر امت مسلمہ کے سیاسی معاشی ملکی بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ حج کی روح کے خلاف نہیں ہے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حج کے دنوں میں اپنے عمال کو اپنے گورنروں کو اپنے وزرا کو مشیروں کو اور حکومت کے ذمہ داروں کو جمع ہونے کی تاکید کیا کرتے تھے اور پھر لوگوں سے ان کے بارے میں جو شکایات ہوتی تھیں وہ سنا کرتے تھے اور بعض اوقات موقع پر ہی عاملوں کو آملوں کی اولادوں کو سزا دیا کرتے تھے پہلے آپ نے سنا حیث عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ مصر کے گورنر تھے گڑدوڑ کے ایک مقابلے میں عام مصری کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا ان کے بیٹے کے گھوڑے سے جس پر حیث امر بن آس کے بیٹے نے اس مصری کی پٹائی لگا لی اس نے کہا کہ میں حید عمر الدین سے شکایت کروں گا اس نے اقتدار کے میں کہہ دیا ازہب الی شن شکواک جاؤ شکایت لگاؤ تمہاری شکایت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جانتے نہیں ہو ہم بڑوں کی اولاد ہیں یوں کہہ دیا اب حج کے موقع پر جب کہ عام مسلمان بھی تھے اور سارے امال اور گورنر بھی حضرت عمر ردیلانو نے یہ شکایت سنی اور اس کے بعد غصے سے حض عمر بن عاص کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا متا استابت تم اناس مقدل دت ہوں تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا اور پھر مصری سے کہا کہ عمر بن بناس کے بیٹے کو مارو بہا ابن الاکرمین کما ذرا کا یہ جو بڑوں کا بیٹا ہے نا جو کہتا تھا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں اس بڑوں کے بیٹے کو مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا اور پھر حید عمربن آس سے فرمایا حیت عمر بن آس کوئی چھوٹے صحابی نہیں بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں لیکن چونکہ موقع تھا ایک مظلوم کی داد رسی کا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام کا نظام عدل امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہے اس لیے فرمایا عمر دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری بھی پٹائی لگاؤں لیکن تمہیں چھوڑتا ہوں تمہارے بیٹے کے ذہن میں یہ خناس کیسے آ گیا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں اور رعایا کے ساتھ جو چاہوں کروں اور یہ صرف حض عمر و ضلع کا معاملہ نہیں تھا بلکہ دوسرے خلفاء نے بھی اس سلسلے کو برقرار رکھا کہ حج کے دلوں میں وہ لوگوں کی شکایات سنا کرتے تھے چنانچہ ان کے ساتھ جو کاروبار حکومت چلانے میں شریک لوگ تھے انہیں ڈر رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حج کے مجمع عام میں ہماری ذلت اور رسوائی ہو جائے میں ارض کر رہا تھا کہ اگر امت مسلمہ کے حکمران اس بین الاقوامی ایمانی اجتماع میں جمع ہو کر امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور خطرات کے بارے میں مشورہ اور گفت و شنید کریں تو یہ حج کی روح کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ جذبہ ہی باقی نہ رہا ہمارے حکمران اگر جمع ہوتے بھی ہیں تو یہ سوچنے کے لیے کہ اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ہم امریکہ کو اور اس کے حواریوں کو خوش کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ باق نے تلاش معاش کو رزق حلال کے کمانے کو اپنا فضل قرار دیا ہے فرمایا کہ علیکم فضلم من ربکم تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے ہاں سے فضل تلاش کرو یہ رزق حلال یہ رب کا فضل ہے اسے تلاش کرنا چاہیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تجارت ملازمت دکانداری محنت مزدوری کاشتکاری یہ ساری چیزیں عبادت بن سکتی ہیں نیت کی درستگی کے ساتھ اور اللہ ان چیزوں کو اپنا فضل قرار دیتا ہے میں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فضا افز تم منافات اذکر اللہ عند المشعر الحرام جب تم جوق بر جوق عرفات سے واپس ہونے لگو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس عرفات کا میدان مکہ المکرمہ سے بارہ میل کے فاصلے پر ہے لمبا چوڑا میدان یہاں پر نو ذی الحجہ کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا یہ فرض ہے جس سے وقوف عرفات فوت ہو گیا اس سے حج فوت ہو گیا چاہے نیند کی حالت میں ہو بیہوشی کی حالت میں ہو لیکن عرفات کا وقوف یہ فرض ہے اس کے بغیر حج ہو نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور احت ہبا بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے تو میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا پہچان لیا عرفات کے اندر پہچان لینے کا معنی بھی پایا جاتا ہے مل عالم صواب بعض کہتے ہیں سری لنکا کی پہاڑیوں پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور اکثر حضرات کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات میں جمِ تقدیم کی جاتی ہے جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ اثر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے دونوں نمازیں اکٹھی پڑی جاتی ہیں اور غروب آفتاب سے قبل حاجی عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں جمع تاخیر کرتے ہیں جمع تاخیر کا کیا مطلب مغرب کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے عرفات میں اثر کو مقدم کر دیا زہر کے وقت پڑا مزدلفہ نے مغرب کو مؤخر کر دیا عشاء کے وقت میں پڑھا یہاں اگر وقت پر پڑے گا وقت پر جماعت کرتے ہیں میں تو وقت پر پڑھوں گا میں تو زیادہ تقوے والا ہوں زیادہ صوفی ہوں اور زیادہ شریعت کا پابند ہوں میں نے آج تک وقت سے مؤخر کر کے نماز نہیں پڑھی زیادہ میں تو وقت پر پڑھوں گا تو گناہ ہوگا معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل ہے خود عبادات میں بھی کچھ نہیں جب تک کہ عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کی تعمیل اور اطاعت پیش نظر نہ ہو جب وہ کہیں وقت پر پڑھو تو وقت پر پڑھنا ثواب ہوگا جب وہ کہیں بے وقت پڑھو تو بے وقت پڑھنا ثواب ہوگا تو ہمیں کہ اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس مشعر کا معنی ہے نشانی اور حرام کا معنی ہے محترم تو گئے کہ معنی ہوا محترم نشانی کے پاس اللہ کو یاد کرو مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو مقام ہے اس کا نام ہے مشعر حرام اور سارے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہہ دیا جاتا ہے نو کا دن تو عرفات میں گزر جاتا ہے اور پھر دس کی شب وہ مزدلفہ میں گزرتی ہے تو فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس بس کرو کما ہدا اور اس کا ذکر کرو اسی طرح جیسے اس نے تم کو بتایا ہے جو ذکر کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ذکر کرو اپنی طرف سے عبادت کا اطاعت کا ذکر کا طریقہ ایجاد نہ کرو جس چیز کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا اسے ضروری سمجھ لینا اور شریعت کا حکم سمجھ لینا یہ بدعت ہے لہذا فرمایا کہ اسی طرح یاد کرو جیسے ہم نے تم کو طریقہ بتایا ہے اور دوسرا معنی یہ کیا گیا بس کرو حکما ہدا اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اسی نے تم کو ایمان عطا کیا اسی نے تمہارے دل میں کعبے کی مکہ کی حج کی عمرے کی محبت ڈالی اور یہ محبت تم کو کشا کشاں یہاں لے کر آئی تو اللہ نے چونکہ تم کو ہدایت دی اس لیے اللہ کا ذکر کرو وہ ان کن تم قبل ہی لمین اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے تم گمراہ تھے اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرما دی ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی یوں تو اصل مسداک تو اس کے مشرقین ہیں نزول قرآن کے بکت کے لوگ یہ نزول قرآن سے قبل گمراہ تھے ہدایت کا راستہ نہ جانتے تھے اللہ نے یہ راستہ بتا دیا لیکن ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے بارے میں سوچے تو ایسا ہی ہے کہ ہم گمراہ تھے اللہ پاک نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی اللہ نے ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی مگر نہ ہم چلنے کے قابل نہ تھے تم میں من ہوں منحص و پھر تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں بس تب اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا قریش نے ایک مسئلہ یہ گھر رکھا تھا کہ ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے باقی لوگ منا سے عرفات جاتے قریش اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے اور کہتے کہ چونکہ ہم اللہ کے مخصوص لوگ ہیں ہم نصب کے اعتبار سے ممتاز لوگ ہیں لہذا ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں باقی لوگوں کو عرفات میں جانا چاہیے اسلام جو انسانی مساوات کا سبق دیتا ہے اور جس کی ہر عبادت ہر کسی کے لیے ہے اور عبادت کا طریقہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہے اسلام نے ان کی اس سوچ پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ نہیں تمہیں بھی ویسے ہی عرفات میں جانا پڑے گا جیسا کہ عام لوگ عرفات میں جاتے ہیں کوئی ایسا نہیں جو نصب کی وجہ سے جو عبادت کی وجہ سے جو سید ہونے کی وجہ سے جو عالم ہونے کی وجہ سے جو عبادت گزار چلہ کش ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ اس کو کوئی عبادت معاف کر دے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو عبادت ہے وہ سب کے لیے ہے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا سمجھانے کے لیے شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا بیان کیا جاتا ہے ایک دن رات کو اٹھے دیکھا کہ اندھیری شب میں ایک طرف چکاچون سی ہو رہی ہے تعجب کرنے لگے یہ کیا تھوڑی دیر میں اس روشنی میں سے آواز آئی عبد القادر جی میں تیرا خدا بول رہا ہوں نے میری بڑی عبادت کی ہے مجھے خوش کر دیا میں تجھ سے خوش ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہمارے دور کا کوئی جالی قسم کا عامل پیر گدی نشین قبر پرست نذرانے کھانے والا ہوتا تو وہ باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیتا کہ مجھ فقیر سے رب العالمین نے خود گفتگو فرمائی ہے اور مجھے نماز معاف کر دی ہے لیکن شیخ میرے صوفی ساتھی نہ تھے باریک نظر رکھنے والے عالم دین بھی تھے سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی چال ہے فرمایا کہ او لعین او مردود میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی ان کو تو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نماز معاف نہ ہوئی میں ان کا ادنا سا غلام ہوں ان کی خاک پا ہوں مجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے میں تجھے پہچان گیا ہوں شیطان نے جاتے جاتے ایک اور حملہ کیا کہنے لگا کہ میں نے اس تدبیر کے ذریعے سے بے شمار علماء کو گمراہ کر دیا اور بے شمار صوفیوں کو گمراہ کر دیا لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا شیطان چاہتا تھا کہ دل میں علم پر گھمنڈ آ جائے شیخ اس تدبیر کو بھی سمجھ گئے اور فورم فرمایا نہیں بدبخت جھوٹ بولتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے یا بڑے خاندان سے تعلق کا مطلب یا زیادہ علم بنا ہونے کا مطلب کہ اسے کوئی عبادت معاف ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے عبادت کرتے تھے راتوں کو کھڑے رہتے یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ گئے تو عرض کیا تھا اللہ کے نبی آپ تو مغفور ہیں مرہوم ہیں بخشے بخشائے ہیں آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون ابدن شکورا کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں گویا کہ فرمایا کہ یہ عبادت صرف مغفرت کے لیے نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ جس نے میری مغفرت کا اپنی کتاب مقدس میں اعلان فرما دیا ہے تو فرمایا کہ اے قریش تم بھی وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں بس تغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو یہ تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے معافی مانگنے کا دن اکثر دیکھا گیا عرفات کے میدان میں بشرطے کے دل میں تھوڑا سا درد ہو اور اپنی اصلاح کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو تو گناگار سے گناگار انسانوں کی آنکھوں سے بھی آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہے اور روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں تو فرمایا کہ استغفار کرو یہاں پر ارے مغفرت طلب کرو سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنے لوگوں کو عرفات کے دن عرفات کے میدان میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے پورے سال میں کسی دن بھی اتنے انسانوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے پھر کی دیئے کہاں دنیا کے میلے ٹھیلے دنیا کے تہوار اور کہاں حج جیسی مقدس اور روحانی عبادت آپ نے اپنے سامنے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کا یوم ولادت کرسمس کے نام سے جسے منایا جاتا ہے اور جس سے آج ہمارے مسلمان بھائی بھی متاثر ہو کر وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عیسائی کرتے ہیں اور ان چیزوں سے روک ٹوک کو تنگ نظری کہتے ہیں تعصب کہتے ہیں دقیانوسی کہتے ہیں قدامت پرستی کہتے ہیں جہالت کہتے ہیں مالویت کہتے ہیں ملنا کا کام ہے ان چیزوں سے روکتا ہے ہمیں خوشی بھی نہیں منانے دیتا انہی کے انداز میں منانے کی کوشش کر رہے ہیں انہی کی راتوں میں انہی کے دنوں میں انہی جیسی شکلیں بنا کر انہی جیسی حرکتیں کر کے وہی کچھ کر کے خوشی منانے کی کوشش کر رہے جو کچھ رسائی کرتے ہیں کرسمس کا تہوار تو شروع ہوا سیدنا عیسیٰ اس علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے لیکن آج اس میں شراب نوشی بدکاری زناکاری فحاشی شامل ہو گئے میرے بزرگوں اور دوستوں میرے عزیز بھائیوں نوجوانوں اللہ کی قسم بڑا اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے اپنا اپنا جائزہ لینے کا موقع ہے ہم مصفعت نظر کے نام